ثمن و رحمہ الحمد صحم الحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامع وغیرہ العین قرآن سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چھ سو تراسی پبلک تین سو پچیس ہے تین شریف کا شروع ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور 325 اولاد راز کی اولاد رازِ میں ہم لوگ اسم مقدس یا فتحہ و اصما الحسن سے یافتہ و قرآن و حدیث میں اور اس سلسلے میں چند آیات آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ آخری آیت ایک دو آیت اور ہیں اس سے فرماتے ہیں اللہ فلم کے ما فطح ن علیم اباو کل نشین حتح دا فری ہو بے ماں او تو اخذ نا مبلسوم سرعی انعام عاد نمبر چوالیس ہر قسم کے جو ہے دروازے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں خیرات کے بردار دروازے اللہ تعالیٰ ہی کھولتے ہیں اور اگر کوئی دروازہ اللہ کھولیں تو کوئی بند نہیں کر سکتا اللہ بند کریں تو کوئی کھول نہیں سکتا تو خیرات برکات علم ایمان طباء اخلاق مال دولت اقتدار ہیں ہر چیز کا ہر خیر کا دروازہ جو ہے کھولنے اور بند کرنے کا مکمل اختیار حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کیا تو اسی سلسلے میں جو یہ آیت جو تلاوت کیا ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈیل دینے کے لیے ہاں جو لوگ اللہ تعالیٰ خوش لوگوں کے ساتھ توحیدہ امبی علیہ السلام کے ذریعے اولیاء کے ذریعے سے ہاں جی ہدایت فرماتے ہیں ان کو ہر ممکن ہدایت فرماتے ہیں ان پر حجت تمام کر لیتے ہیں انہوں نے معجدہ دکھا بولا وہ دکھایا کرامت دکھا بولا وہ دکھایا سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی ایمان نہیں لیتے تو پہلے اللہ تعالیٰ ان سے اللہ چھینتے ہیں تاکہ وہ جو ہے اللہ کو پکاریں اور ایمان لے آئیں لیکن وہ اثر نہیں ہوا تو اللہ سے پھر ان کو ڈیل دیتے ہیں ڈیل دینے کے لیے جو ہے ان پر قسم قسم کے نعمتوں کے دروازے کھول دیتے اور عموماً اس وقت جو ہوتا ہے جب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور منع کردہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جیسا کہ اللہ نثرے میں نسو معذکر و بھی یعنی جب پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بلے رہے جس کی ان کو نشت کے جاتے بھائی اس پر ہر صورت میں عمل کیا کرو ہاں جی تو کیا کہتے ہیں علمان نسو معروب بھی فتح علیہم ابا وکلی تو ہم نے ان پر ہر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے ہاں تو ہم ان پر ہر ہر چیز کے جو ہے لغماتے ہیں تو ہم نے ان پر ہر ہر چیز کے جو ہے دروازے کشادہ کر دیے یہاں تک کہ حتیٰفاری ہو گئی ماں او یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملتی تھی وہ خوب اترا گئے بہت خوش اور متکبر ہو گئے کتنے زیادہ ہمیں اور وہ اسی میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب اور باعث سمجھنے لگے تو ہم نے دا فطن فائضہ ممل سن سن ماں اقرام امین بہاتتاً ہاں جی اقرض سن تو ہم نے جو ہے اس کو اچانک جو ہے تو ہم نے دا فطن اچانک ان کو پکڑ لیا پھر تو وہ بالکل مایوس ہوئے گئے نعمتوں کو ہم نے چین لیا اور مایوس ہوئے گئے ہاں جو ہے لیکن یہ ہمیں باز کرنے نعیتوں سے ہر خیر اور برکت کی جس نعیت سے اس کے اعمال کے انعام کے طور پر دے دیں بندے کی مشکلات حل کرنے کے لیے دروازہ, دروازہ کھلے ہن جو بھی دروازے حقیقت میں خیرات کے دروازے اللہ ہی کے ہاتھ میں اور ان نعمتوں اور بلائیوں میں سے اللہ جو بندے کو دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فرماتے ہیں حکمت و دانائی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں علم اور دین کی سمجھ بوجھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نعمتوں میں سے اور یہ نعمتیں طغوا اخلاص اور سچائی کی بنا پر حاصل ہوتی انسان کو حکمت و دانائی علم اور دین کے سمجھ بو جو ہے انسان کو نعمتیں طغوا اخلاص اور سچائی کی بنیاد پر بنا پر حاصل ہوتی اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ صلاح صالق سابقہ اولیاء کرام علماء علماء جو ہے دانائی اور سمجھداری زیادہ ان کی جو ہے صلاف صالین کی دانائی و سمجھداری زیادہ گہری تھی اور ان کے علم زیادہ وسیع تھا ہاں نسبت ان لوگوں کے جو بعد میں آئے ہیں اور نے اسلام کے بدونی الشنا فرخے کے ان کے آپ سابقہ علماء کی کتابیں دیکھو اور جدید علماء کی کتابیں دیکھو ان کی کتابیں بہت گہری ہیں ہاں جی بامانہ ہے پرملب ہے کا اور جدید اہم موضوعات پر انہوں نے گفتگو کیونکہ اللہ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا کیوں اسی اللہ کی خاص حنت سے ان کے خاص طغوا پر ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ود تک اللہ علمکم اللہ سر بکرا کے عاد نمبر بیاسی میں ہے ہاں؟ اور اللہ تعالی سے ڈر ہو. اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے گا علم سے نوازے گا ہاں تو اللہ سے ڈرو تو اللہ تعلیم دے گا تو اس کے متیو عمبردار بن جائے تو اپنے انعامات ناواز سے نوازے گا نا اگر ہم اللہ کی سرکس بن جائے تو اللہ اپنے حکمتوں سے ہمیں کیسے نوازے گا تو یہ تو توادی ساحد کے ذیل میں جو ہے اطابیات آسما کی جو ہے حسن حسنات نمبر صفحہ نمبر دو سو اٹھتیس پر تھی اس کے علاوہ جو ہے کہ حادیت نبی کریم صلی اللہ, صل اللہ, صل اللہ, صل اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اول جو ہے ہر اول جو ہے نبی کریم اپنے نبی پر درود پڑے مطلب جب تم مسجد میں داخل ہو تو اول نبی کریم پر درود پڑے اور پھر یہ دعا پڑھے اللہ مفتاحلی اباء و رحمتِ کا اکثر مساجد کے دروازے پر یہی حدیث اور یہی دعا لکھا ہوا بھی ہوتا ہے اللہم اللہ میں اللّہ کھول دے تو میرے لیے اباء و رحمۃ کا تیرے رحمت رحمت و رحمت کے دروازے جی تیرے طرف سے ملنے والے انعامات لطف و کرم اور ہر و بلائی کے دروازے میرے لیے کھول لیں مسجد میں آدھے ہوئے تھارکن کے دروازے سب سے بڑی خیر وہی ہے کہ مسجد میں انسان آئے آجیزی اس اللہ کی عبادت کر سکے اللہ جزی سے دو رقدے پڑھیں کمال آجیزی کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ اگر پڑھنے کے اللہ تحفی ملے تو سمجھا اللہ نے اس کو لیا خیرات کا دروازہ کھول دیا اے اللہ میرے لیے آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے ہاں جی یہ بھی اسی کتاب جو پیارے نبی نے یہ حکم دیا یہ خرشادہ اسماعیل حسنیہ کی صفا نمبر دو ساٹھ اتیس پر ہے اور نے سالیس کا حوالہ صحیح مسلم باب ہاں جی باب یقول وزاد دخل المسد کے اس باب میں جلد نمبر ایک مسلم صحیح مسلم کی اور نمبر دو سو اڑتالیس تو اس شمال میں زاد میں اس دعا میں اللہ مفت عا رحمت اللہ پیارے نبی نے ہمیں یہ دعا سکھایا تو ہر قسم کے فتح و غشائش دعا کی میں آتی ہیں اور رنج عالم سے نجات دشمنوں پر فتح و ظفر رزق و رحمت کے دروازے اور ہر قسم کی ظاہری و معنوی کامیابیاں اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہیں ہمیں ہر مشکل جو اسی ذات اقدس الفتاح کو پکارنے چاہیے ہر مشکل, ہاں جی. ہر مشکل میں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں اسی ذات اقدس الفتح کو پکارنا چاہیے اور اسی کے دروازے پر دستک دینا چاہیے ہاں البتہ جو ہے آپ انبیاء اللہی اروائے مقدسہ جو ہے ملائکہ مقرر صوبہ اعظم قرآن اللہ کے کو بطور وسیلہ آپ ذکر کریں تو اس میں تو حرض نہیں ہے ہاں جی. لیکن مانگنا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے پکرنہ اصی کو پکارن کو وسیلہ قرار دیں تو وسیلے سے اللہ قبول کر لیتے ہیں پھر اللہ نے جس اپنے یا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خود اپنے بندوں کی مشکلات کو اس کے امریکن ویکن سے حل کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے اپنے مقرب بندوں میں سے فرشتوں میں سے کسی کے ذریعے جو ہے ہمارے مشکل حل کر دیتے ہیں لیکن حقیقت میں حل کرنے والا تو اللہ ہی ہے انبیاء ہو اولیاء ہو امہ ہو جو بھی مغرب فرشتے ہیں <تصال> وہ سب اگر کسی بندے کی فریاد رسی کرتے ہیں تو اللہ کے دن صحیح کر سکتے ہیں اللہ کی جن کے بغیر کوئی اس کائنات میں جو ہے ایک مچھر مکھی بھی پر نہیں مر سکتا لہٰذا <تصال> جو ہمیں ہر مشکل میں اسی ذات اقدس الفتاح کو پگانا چاہیے کہ ہر خیر اور اور کے دروازے کھولنا اور بند کرنے کا اختیار اسی کے پاس ہے اور اسی کے دروازے پر دستخط دینا چاہیے کیونکہ اسی کے ہاتھ میں ہر مشکل سے نجات کی چابی اور ہر خیر و بلائی کے گنجے خیر بلائی کے کنجیا ہیں اسی میں اور قرآن مقدس میں مجموعی طور پر طالباً پچاس کے قریب آیات میں پچاس کے قریب آیات ہیں ل... ل... آیات ہیں اسی موضوع پر جائے کہ اللہ سے دس خیر کے دروازے کھولنے والا اللہ ہی کے ذات ہے سر پچاس کے قریب آیات ہے لہذا ہمیں ان حقائق پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی الفتح ہے وہی تمام خیرات کے دروازے کھولنے والا رحمتوں کے دروازے کھولنے والا برکات کے دروازے کھولنے والا مشکلات سے نکالنے کے لاسباب پیدا کرنے والا رزق کے دروازے کھولنے والا کسی پر رکھتا ہے تو ہر مشکل کے جو نکلنے کے لیے راستہ وہی اللہ دیتا ہے اور اللہ الفتح کہیں بندہ ہاں جی؟ بن کے رہیں اسی کا دامن تھامے اور تھامے رہیں اور ہر مقام پر خواہ جو آسانی ہو یا مشکل اس کے دروازے کو دستک دے اور اسی سے ہی مانگے کیونکہ تمام زمین و آسمان کی چابیاں اسی کے پاس ہے اور اندہ مفاد الغیبی تمام غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں ہاں جی بھی اسی کے پاس ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو ان قرآن آیات پر یقین رکھتے ہوئے ہاں جی اللہ تعالیٰ کے اس مقدس الفتاح ہن so, so, so, کہ وسیم مفہوم پر الفتح کے وسیم مفہومانی پر یقین کی کیفیت عطا فرما اور ماشو اللہ سے کر اسی ایک ہی ذات اقدس اللہ الفتح پر پختہ ایمان نصیب فرما تاکہ ہم اسی ذات اقدس کے دروازے کو ہی کھٹکھٹاتے رہیں اسی کے بندہ بن کے رہیں آپ امام انبیاء کے قرآن باغ میں آیات دیکھیں سب نے بندوں سے یہی کہا ہے وقل اللہ و تخلّہ وقل اللہ فری مان لو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈر سمرا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ادراک کرو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا آپ کو اطراک ہوگا قرآن پاک کے آیات پر تدبر کر کے اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ پہ تدبر کر کے اور اس وظیم کائنات میں جو حکمتیں ہیں اللہ نے رکھا ہوئے ان میں تدبر کریں گے تو آپ کو اللہ کی معروف ہوگا معرفات ہوگا تو اللہ کی محبت خود بخود آ جائے گا اللہ سے عشق ہوگا آپ کو محبت ہوگا اور محبت کے نظر میں آپ کو خود بخود ہو ہوگا اللہ کے جب معروفات ہوگا تو آپ کے اندر خشت آ جائے گا آج آئے گا اب آپ جرات یہ نہیں کریں گے کہ میں اللہ کی حکم کی نافرمانی کروں آپ کو ضمیر آپ کا دل تسلیم کرے گا بھائی اللہ تو ایسے عظیم ذات ہے میں اس کے جو اس کو میرے تمام اعمال کا بھی پتہ ہے میرے افعال کا بھی پتہ ہے میرے دل میں جو باتیں میں نے چھپا کے رکھا ہے اس کا بھی پتا ہے جو میں نے ظاہر کیا اس کو بھی پتا ہے میری زندگی کے ہر جو ہے اتار چڑھاؤ میں مجھے نجات دلانے والا وہی ذات پاک ہے ہاں جی وہی بیماریوں کو اپنے رحمت سے بیمار کو ٹھیک کرنے والا بیماریوں سے نجات دینے والا وہی ہے ہر پریشانی میں نجات وہی ہے ہر خیر و برق خیرات و خیرات کے دروازے کھولنے والا وہی ہے ہر ان کے انعامات ہے نوازنے والا وہی ہے سب اسی کے ہاتھ میں وہ چاہیں تو سب کچھ مل سکتا ہے وہ نہ چاہیں تو کوئی کچھ خوش نہیں مل سکتا لہٰذا بندے مومن کو جب یہ چیزیں قرآن پاک ہاں جی کہ آیات پہ آپ تدبر کریں اور اس کائنات میں تدبر کریں حت خود انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی انعامات پہ آپ تدبر کریں آپ کو اللہ سے عشق ہوگا محبت ہوگا حضر گرم یہی ایک آنکھ ہاں یہی جو دو آنکھیں اللہ نے دیے کتنے عظیم نعمت ہے کہ نہیں آج کون دے سکتا ہے آپ کو یہ انعام وہاں اور یہ اتنی قیمتی ہیں کہ ہر مومن سے پوچھیں انسان سے پوچھیں تم اپنی یہ دو آنکھیں کتنی روپے میں بیچے گا تو وہ بولے گا بھائی پوری دنیا دے دو تو میں نہیں بیچوں گا اور واقعی نہیں بیچے گا کون بیوقوب بیچے گا کون ہم اپنے دنیا کو تاریخ کر کے آنکھوں کو بیچ دیں گے ہم بکا رہنے پسند کریں گے ہر نکلیف آنکھوں کو تو کوئی نہیں بھیجیں تو یہ ایسی عظیم جو ہے صرف آپ کے جسم کے اندر ذات اقدس لا کے آنکھ کے صورت میں جو نعمت دیا ہوا ہے عظیم اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا دے دیں اس کے اندر جتنے بھی معدنیات ہیں وہ سمیت دے دیں پھر بھی آپ یہ آنکھ کسی کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن میں آپ اپنی زمین سے فطرت سے پوچھیں کوئی تیار نہیں ہے اس معلوم لیکن اس نے آپ سے کچھ بھی نہیں لیا اس نے محت میں ہاں جی آپ نے ماں کی پیٹ سے باہر آیا تو آپ آنکھیں دیکھ رہا تھا ہاں اور کائنات کو دیکھ رہے تھے آپ اپنی مانگ کو پیش پہچان رہے باپ کو پہچان رہے ہیں ہاں جی جانور اپنے آنکھ سے جو ہے اپنی دودھ تھن کو جو ہے اپنے جانور کے جو ہے اپنی مانگ کے تھن کو جان رہے ہیں پہچان رہے وہاں سے اپنے خوراک لے رہے ہیں فیضان کرامی کتنی عظیم نعمتیں اس نے ہاں اپنے کان جیسی نعمت منہ جیسی نعمت زبان جیسی نعمت دل دماغ جیسی نعمت ہار پیش جیسی نعمت اور کتنی لا نامر نعمتیں اسے جا ہمیں جاور تو ان تمام خیرات کے سب چشمہ اس سے ذات کے ہاتھ میں ہاں وہی ہیں جو سب کچھ دینے والا ہے مفت میں دینے والا آپ سے کوئی چیز نہیں لیا ہاں جی صرف تو لہٰذا یہ جب یہ سب چیزیں اللہ کا ہے تو حق اور انصاف یہ ہے کہ ہم اس کا بن کے رہیں اسی کی بندگی کریں اسی کے اطاعت کریں اس کی نافرمانی نہ کریں اس کی نافرمانی سے ڈریں ہاں پھر یہ سب دینے کے باوجود بھی پھر ہم سے کہتے ہیں بھائی بندگی کرو تاکہ تم جنت میں جائیں تاکہ تمہارے اوددی زندگی آرام و راحت کے زندگی ہو اور عذاب الح سے تم بچ جائیں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں کتنی اللہ نے اس کے لیے بھی ہمیں انبیاء علیہ السلام جیسے صبور ہستیاں ہماری ہدایت کے لیے اعمہ جیسے صبور ہستیاں اللہ کرام جیسے صبور ہستیاں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا حضا نے کرامی اللہ کو پہچانے اس کے عظمت کو پہچان ہاں جی اور پھر اس کے بندہ بن کے رہیں اس کے سامنے آجزی کریں وہ ہر نو آجزی لائق ہے حقدار ہے بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کا سچا بندہ بن کے رہنے کی توفیق عطا